اوزباللہ السلام علیم من الشيطان الرجیم من حمده ونفده ونفده قُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ قُرْهٌ لَكُمْ وَعَتَىٰ أَن تَقْرَبُوا شَيْئًا وَهُوَ قَيْرٌ لَكُمْ وَعَتَىٰ أَن تُحِبُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لكم واہل کوسیب ع لکھ دیا گیا ہے فرض کر دیا گیا ہے تم پر قتال لڑنا لكم وہ تمہیں نا ہے نا پسند ہے وہ أَن تَقْرَهُ شیع آ اور ممکن ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرو وہ ہوا خیر اللہ اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو ہوا اور ممکن ہے ہو سکتا ہے انتفکی کہ تم کسی چیز کو پسند کرو وَهُوَ ہوا لَكُمْ جب کہ وہ تمہارے لیے بری ہو و اللہ ہو یا علام وہ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے پہلے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی مال خرچ کرنے کا کہا اب یہاں پر جان خرچ کرنے کا کہا جا رہا ہے اہل ایمام کو خوشیبہ علی کمر تم پر ستال لڑنا فرض ہے یہ کوسیبہ وہی ہے جو اس سے پہلے سیام اور قیساخ کے لیے آیا ہے کوسیبہ علیہ کمر تم پر روزہ فرض ہے کوسیبہ علیہ کمر تم پر کساخ فرض ہے اسی طرح کوسیبہ علیکم القتال یعنی تم پر قتال فرض ہے مسلمانوں پر یہ فرض اور لازم ہے کہ وہ جہاد کریں قتال کریں جہاد قتال یہ مسلمانوں پر فرض واجب ہے خاں وہ لڑنے کے لیے نکلیں یا نہ نکلیں یا بیٹھے رہیں جو بیٹھے رہتے ہیں پیچھے میدان میں نہیں اترتے ان پر واجب ہے کہ جب ان سے مدد طلب کی جائے تو وہ مدد کے لیے میدان میں پہنچیں یا ان سے مالی معاونت طلب کی جائے تو وہ جہاد و قطار کے لیے مالی معاونت کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ نہ تو جہاد کرتا ہے نہ ہی جہاد کا اپنے دل میں ارادہ کرتا ہے ما ماشاء اللہ من نفاق اس کی موت نفاق کے ایک شعبے پر ہوتی ہے یعنی جہادوں کی تار نہ کرنا نہ ہی اس کی خواہش و آرزو رکھنا اس کے بارے میں رغبت رکھنا ارادہ بھی نہ کرنا یہ نفاق کی علامت ہے اور ارادے کے لیے اللہ سبحانہ اعلیٰ ہو نے وضاحت کی ہے اگر ان کا جہاد پر نکلنے کا ارادہ ہوتا لب اللہ تو وہ اس کے لیے تیاری ضرور کرتے تو جہاد کی تیاری یہ لازم اور ضروری ہے عد الحمد کا ساچ امبا جس قدر قوت ہو تیار رکھو اب قوت دور کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے کافر قوتوں سے میدان میں کھڑے ہو کر لڑنا یہ بھی ایک جہاد ہے ایسے ہی کافروں کے عقائد و نظریات کو باطل اور اسلام کے عقائد و نظریات کو حق ثابت کرنا یہ بھی ایک جہاد ہے دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی جد و جہد جہاد کہلاتی ہے لیکن جب لفظ قتال بولا جاتا ہے تو جہاد کی ایک خاص قسم یعنی میدان میں اتر کر لڑنا قتال یہ مطلوب وہ مقصود ہوتا ہے جہاد کی باقی انواع اقسام وہ الگ کی الگ رہ جاتی ہیں تین مواقع ایسے ہیں کہ جن موقعوں پر ہر مسلمان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے ویسے جہاد فرض ہے واجب ہے لیکن ہر مسلمان پر نہیں لیکن تین موقع ایسے ہیں کہ جن موقعوں پر ہر ہر مسلمان پر جہاد کے لیے نکلنا فرض اور لازم ہو جاتا ہے جب امام مسلمانوں کا امیر الحمنین خلیفہ المسلمین مسلمانوں کا حاکم ملک کا حکمران وہ کسی خاص شخص کو کہے جہاد پر نکلنے کے لیے جس کو کہہ دے اس پر وہ نکلنا فرض اور لازم ہو جاتا ہے ایسے ہی نفیر عام کا اعلان ہو جائے کہ سارے ہی نکلو تو پھر سب پر نکلنا فرض عین ہو جاتا ہے ہاں وہ بندے جن کو امیر پیچھے رہنے کا کہہ دے ان کے لیے پیچھے رہنا جائز ہوتا ہے جیسے غزب تبو کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نکلنے کا حکم دے دیا تو سب پر جب فرد ہو گیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو پیچھے رہنے کا حکم دیا یا پیچھے بھی تو کسی نے کچھ سنبھالنا تو ان کے لیے پیچھے رہنا لازم تھا جب ایمان نکیر کا حکم دے مسلمان حاکم تو پھر سب پر وہ فرد ہو جاتا ہے اسی طرح جب کفار مسلمانوں کی کسی بستی پر حملہ آور ہو جائیں تو اس بستی کے رہنے والے تمام لوگوں پر جہاد فرض و واجب ہو جاتا ہے اپنا دفاع کرنا جیسے بھی ممکن ہو وہ دفاع کریں ہاں اگر مسلمانوں کی اتنی قوت و طاقت موجود ہو جو ان حملہ آور لوگوں کو روک سکتی ہے وہ باقی جو ہیں وہ پیچھے بیٹھے رہیں ریزرو رکھیں اپنی قوت کو ضرورت پڑنے پر پھر وہ نکلیں اسی طرح جب دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے جنگ شروع ہو جائے لڑائی شروع ہو اور بندہ میدان تہاد میں ہو میدان میں موجود ہے لڑائی چھڑ گئی کافروں کے ساتھ اب اس صورت میں جو لوگ اس میدان میں موجود ہیں ان سب پر لڑنا فرض ہے کوئی بھی پیچھے واپس نہیں جا سکتا اللہ سبحانہ ہوا نے فرمایا ہے یا ایو اللہ دینا آمانو ادا لینا کا مل ادبا جب کافروں سے تمہاری میدان میں مد بھیڑ ہو جائے لڑائی ہو جائے تو پھر پیٹ پھیر کے بھاگو نہیں تو یہ تین مواقع ہیں کہ ان پر جہاد سب کے لیے فرض ہو جاتا ہے اس کے علاوہ تمام تر لوگوں پر فرض نہیں ہوتا جب مسلمانوں کی کسی آبادی پر کافر حملہ ہوں تو دوسری اس کے قرب و جوار کی جو مسلم آبادیاں ہیں مسلم علاقے ان پر جہاد پر جانا فرض نہیں ہوتا الا کہ اس علاقے کے لوگ اپنی مناسب و مدد کے لیے انہیں بلائیں یا اس علاقے کے لوگ دفاع کرنے سے قاصر ہوں پھر ان کے قریب والوں پر ان کی مدد کرنا فرد ہو جاتا ہے وہ عنی تنسارو ان کی دینی پہلے کو تو یہ فرضیت بھی سب پر نہیں ہوتی کم از کم اتنے لوگ جو اس جہاد کو سر انجام دے سکیں ان پر فرد ہے فرد کی فایا جس کو بولا جاتا ہے تو جب جہاد فرد عین ہوتا ہے پھر کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں رہتی امیر نے حکم دے دیا مسلمانوں کے حاکم نے نکلو جی آپ کے لیے سب پر نکلنا فرض ہو گیا جب وہ سب کو کہہ دے یا کسی خاص آدمی کو کہہ کہ دے چل تو جا اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی ماں سے پوچھا ہوں امیر کا حکم آ گیا جانا ہی پڑے گا تو جو جہاد ہوتا ہے اختیاری کہ بندے کو اس میں اختیار ہے چاہے جائے چاہے نہ جائے اس صورت میں والدین کی اجازت یہ فرض ہے ایک آدمی آیا کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہوں جہاد کرنے کے لیے رکھ تو ابا لیا جب کی اپنے ماں باپ کو چھوڑایا ہو روتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں جا کر جہاد کر فقی مافا جاہد اور ایک روایت کرتا از ایک ہوما کما اب کہ جیسے تو نے ان کو رلایا ہے ویسے ان کو ہنسا خوش کر جا کے والدین کی اجازت جہاد کے لیے ضروری ہے والدین کی اطاعت یہ فرض اور لازم ہے مسلمان آدمی پر والدین کی نافرمانی کرنے کی اجازت نہیں ہاں والدین اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں پھر ان کی اطاعت نہیں ہوگی مسلمانوں کا امیر اور حاکم وقت اس کا حکم وہ والدین کے حکم سے مقدم ہے وہ مسلمانوں کی اجتماعی سوچ اور اجتماعی نقے کے لیے ہے اگر حکم اس کو نہیں کہا گیا مسلمان حاکم کی طرف سے یہ جو تنظیموں اور اداروں کے عمراہ ہیں چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنا کے ٹولیاں وہ لڑنے والے اس طرح ہمارے ملک میں ایک دور میں پتہ نہیں کتنی تنظیمیں تھیں بے شمار انگنتی کی آدھی تنظیمیں ہو گئی اب تھوڑی رہ گئی ان تنظیموں کے عمراہ کی وہ حیثیت نہیں جو حاکم کی ہے حاکم کے حکم پر والدین کی اجادت ساکت ہو جاتی ہے ان کے حکم پر والدین کی اجازت ثابت نہیں ہوتی یہ حکم بھی دیں تب بھی والدین کی اجازت ضروری ہے یہ فیصلہ حاکم وقت میں کرنا ہے مسلمان حکمران امیر المین اور امیر الجماع امیر تنظیم اس کے ماں بین زمین آسمان کا فرق ہے عام طور پہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ احادیث وہ احکام جو امیر علمین کے بارے میں ہے خلیفہ اسلے کے بارے میں وہ اٹھا کے اپنی تنظیم اپنی جماعت اپنے ادارے کے میر پر فٹ کرتے ہیں جیسی اطاعت خلیفہ کی کرنی چاہیے ویسی بلکہ اس سے بھاڑ کے اپنی تنظیموں کے اوبرا کی اطاعت کروانا چاہتے ہیں اور یہ سراسر نا انصافی اور جاتی ہے تو امیر حکم دے نفیر عام کا اعلان کرے تو سب پر اسی خاص بندے کو حکم دے تو اس کے لیے جہاز پر جانا فرض ہو جاتا ہے یہ امیر کون ہے مسلمانوں کا امیر حاکم کافر کسی بستی پر حملہ اگر ہو جائیں تو پھر اس بستی کے لوگوں کا دفاع کے لیے نکلنا لازم ہو جاتا ہے پھر والدین کی اجازت کوئی ضروری نہیں رہتی ایسے ہی ایک بندہ میدان جنگ میں ہے اب وہ جنگ چھڑی کہتا جی اجازت لے جاؤ نہیں شریعت اس کو اجازت نہیں میدان سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتی وہیں کھڑا ہو کے لڑے اور قتال کرے اور قتال کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اگر بندہ مسلمان حاکم کی اطاعت میں ہے تو حاکم وقت کے حکم پر لڑے یا اس کی اجازت سے لڑے اگر تو حاکم وقت حکم دے دے اس کو لڑنے کا پھر تو لڑنا اس پر سرد عین ہو گیا حاکم حکم نہیں دیتا کسی معین آدمی کو یا سب کو ایسے ترغیب دلاتا ہے کہ جہاد و قتال کے لیے افراد کی ضرورت ہے تو جہاد کرو معین نہیں کرتا یہ دوسرا طریقہ ہے جہاد کے لیے یا حاکم کا حکم یا اس کی اجازت ہے یہ جہاد و قتال کے لیے لازم اور ضروری ہے ہاں جو ہے نا ہاں اپنے دفاع کا جہاد ہے اس میں نہ حاکم کی اجازت نہ والدین کی اجازت جیسے ابو بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے مسلمانوں کے مکہ سے مدینے آئے مدینے میں صلح حدیبیہ پر معاہدہ تحریر کیا ہوا تھا مسلمانوں نے کہ جو بھی مسلمان ہو کے آئے گا واپس کر دیں گے وہ کافر آ گئے مشرق لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ واپس چلے جاؤ انہوں نے وہ جو لینے آئے تھے ان میں سے ایک بندے کو قتل کر دیا دوسرا بھاگ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ وہ لے جاتے تو پتہ نہیں کیا کرتے اپنے دفاع کے لیے انہوں نے لڑائی کر دی پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ گئے وہ جو لینے کے لیے آیا تھا ایک تو مارا گیا دوسرا ڈرا ڈرا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا کہ مجھے بچا لو کہیں میری بھی شامت نہ آ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ جال اگر اس کے ساتھ بندے جمع ہو گئے تو یہ جنگ بڑکا دے گا انہوں نے اندازہ کر لیا کہ چونکہ مسلمان معاہدہ کر چکے ہیں اور معاہدے کے پابند ہیں مدینے میں رہا تو پھر مجھے پیش وہ وہاں سے نکلے اور مدینے سے باہر انہوں نے پڑاؤ ڈالا کافروں کے قافلے لوٹنے لگے اور اپنے جہاد کرتے رہے پھر بالآخر انہوں نے یہ شکی ختم کر دی کہ ٹھیک ہے جو تمہارے پاس آگاہ رکھو اپنے پاس یہ آگئے تو یہ اپنی جان کی جان کی دفاع کرنے کے لیے جہاد تھا ابو بصیر رضی اللہ تعالی اور پھر بعد میں جب وہ مدینہ سے رخصت ہو گئے چلے گئے پھر تو مسلمان حاکم کی اطاعت سے ہی نکل گئے نا وہاں پہ اس حاکم کا سلطار تھا ہی نہیں یہاں جا کے بیٹھے وہاں پہ وہ امیر و نفسی ہی اپنے آپ کے امیر بن گئے خود اور جو بھی مسلمان ہوتا ان کے ساتھ حاکم مل جاتا جو بھی مسلمان ہوتا مدینے تو جا نہیں سکتے تھے وہی جمع ہونے لگے جم گھٹا بن گیا جتھا جمع ہو گیا اور انہوں نے کاروائیاں شروع کر دی گوریلاباد اور اس وقت موجودہ جہاد ہے وہ کئی لوگ کہتے ہیں جی ایجنسیوں کا جہاد ہے جی اور کئی کہتے ہیں جی حکمران کی اجازت ہی نہیں ہے عجیب متضاد لوگوں کے خیالات ایجنسیوں کے تحت جہاد کا مطلب کیا ہے حکومت کے تحت جہاد نتیجہ تو یہی نکلتا ہے نا تو جو حکومت کے تحت جہاد ہو وہ ٹھیک ہوتا ہے ہاں حکومت کے بغیر مسلمان حاکم کی ماتحتی میں رہتے ہوئے اس کے بغیر جو جہاد کیا جائے وہ جہاد نہیں ہوتا وہ فساد ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑے عقل ماں سمجھتے اور پتہ ان کو دنیا کا ہوتا نہیں ہے تو بہرحال مسلمان حاکم کے حکم پر یا مسلمان حاکم کی اجازت سے جو جہاد و نکال کیا جائے وہی ٹھیک اور درست ہے اور حمد اللہ تعالی و توفیقی ہی اس وقت پاکستان دنیا میں وہ واحد ملک ہے کہ جہاں پر بھی پوری دنیا میں صحیح جہاد ہو رہا ہے اس کی پشتے بانی آپ کا ملک کر رہا ہے باقی یہ شرارتی لوگوں کا جو کتاب ہے جس کو یہ جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں بلکہ فساد ہے وہ اپنے طور پہ لو کرتے ہیں علاق کلیمت اللہ کے لیے صحیح معنوں میں جہاں پر بھی جنگ ہے یہ آپ کا ملک اس میں شریک ہے ہاں یہ فراقی وار ہے نیابتی جنگ کہ خود سامنے نہیں آنا اور تسلیم بھی نہیں کرنا کہ ہم کر رہے ہیں الحرب کو خود جنگ دھوکے کا نام ہے کوٹی وا دے بالکل تم پر لڑنا فرض کر دیا گیا ہے وہ واہ پور ہوں لا تم وہ تم کو ناپسند لگتا ہے ناپسند اس لیے لگتا ہے کہ اس میں زخمی ہونے کا آزا کٹنے کا جان سے جانے کا بیوی بچوں سے گھر بار سے دور رہنے کا سفروں کی مشقتوں کا کھانے پینے سونے میں بے ترتیبی کا کئی ایک چیزوں کا خوف ہوتا ہے اس لیے انسانی تباہ کو ناپسند لگتا ہے اللہ تعالیٰ سنبھاتے ہیں وہ ایسا انتقا ہو کہ وہ واقعی روللاقوم ہو سکتا ہے جو جس کو تم ناپسند کرتے ہو وہ کام تمہارے لیے بہتر ہو اور جہاد کرنا یقیناً بہتر ہے کیوں مسلمانوں کو جہاد کے نتیجے میں فتح ملے گی کامیابی ملے گی غنیمتیں حاصل ہوں گی بہتری ہی بہتری ہے اس میں اور اگر بندہ جہاد میں جان سے چلا جائے تو تب ہی اس کے لیے بہتر ہے شہادت ہے آفرت اس کی بن گئی اجر بھی ملے گا غنیمتیں بھی ملیں گی یہ خیر ہی خیر ہے وہ تُحِبُّ تو وَهُوَ وہ صحیح اور ہو او سکتا ہے جس چیز کو تم پسند کرتے ہو تمہارے لیے بری ہو جہاد سے پیچھے رہنا جہاد پر نہ جانا پسند کرتے ہو لیکن ہے برا کیوں جہاد نہیں کرو گے کافر غالب آ جائیں گے مسلمان مغلوب ہو جائیں گے جب مسلمان مغروب ہوں گے کافر غالب ہوں گے نہ مسلمانوں کی جان محفوظ نہ مسلمانوں کا مال محفوظ نہ مسلمانوں کی عزتیں محفوظ کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا تو جہاد چھوڑنے میں برائی ہی برائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے کھیتی باڑی کرنا شروع کر دو گے اور سودی کاروباروں کے اندر لگ جاؤ گے جہاد چھوڑ دو گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا اللہ تم پر ذلت مسلط کرے گا لائن وہ ذلت ختم نہیں ہوگی جب تک تم واپس اپنے دین کی طرف لوٹاتے آپ دنیا کماؤ لیکن جہاد نہ چھوڑو مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑا سستی کی تو ادرسوں بدناسا میں جہاں اسلام کا جھنڈا لہراتا تھا وہاں کیا کچھ نہیں ہوا مسلمانوں کو وہاں سے بالکل ختم کر دیا گیا نام نشان تک مٹا دیا گیا نہ مسلمانوں کی جانیں محفوظ رہیں نہ عزتیں محفوظ رہیں نہ مال کچھ بھی نہیں آج وہی اندلس ہے ابھی تک انہی کے کبرے میں اور اب بھی دیکھ لیں مسلمان جہاد سے غفلت برتنے کے نتیجے میں عراق میں شام میں افغانستان میں اور بلکہ جو مسلمان ممالک ہیں اس وقت جہاں پر مسلمان حکومتیں ہیں ان میں بھی کافروں کا حکم چلتا ہے اپنی منواتے ہیں ورلڈ آڈر ہے اور ہمارے حکمران ایک ٹیلی فون کال پر ہی لیٹ جاتے ہیں کیوں قوت نہیں جہاد نہیں اور جہاد ہو تو ان کو بات کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو وہ تو اشر اللہ تم ہو سکتا ہے جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہو جہاد کو چھوڑنا ترک کرنا تمہیں پسند ہے لیکن ہے تمہارے لیے برا ولاہ ہو وانتم لا تعلمون اور اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جہاد کرنے میں ہی تمہارے لیے بہتری ہے اس لیے اللہ تعالی نے تم پر جہاد فرض اور لازم قرار دیا ہے